آیت نمبر چودہ میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی چوتھی خصلت بیان فرمائی اور پانچویں مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سزا بیان پندرہویں آئے مبارکہ میں اللہ تعالی نے ان کی سزا بیان فرمائی اور اگلی آئے مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دنیا آخرت کے خسارے کو ذکر فرمایا اللہ و تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا بہیدالق الدین امن و قالو آ منا کے منافقوں کی یہ خسرت بھی ہے جب یہ اہل ایمان کے پاس آتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں آ ہم ایمان لے آئے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا رسول اللہ علیہ سات کا ہم توحید کے اور نبوت کے قائل ہو گئے ہیں مرنے کے بعد اٹھنے پر ہم ایمان لائے ہیں تو ہما کہ بھائی داخل ولا شیات و جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں یہاں شیطانوں سے مراد جن شیطان نہیں انسان شیطان مراد ہیں انسانوں میں جو ان کے بڈیرے تھے جن کے پاس جا کر یہ اپنی رپورٹیں پیش کرتے اطلاع دیتے جا کے ان کو بتاتے کہ ہم نے آج انہیں یہ کہا ہے آج ہم نے انہیں یہ کہا ہے ہم نے ان سب کو وہ بھولے ہیں ہم جو بھی کہتے ہیں وہ مان جاتے ہیں جی یہ سیاب کرامل مردوان کے بارے میں کہتے تو فمائر رب تبارک مطالعہ جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تو قالو انہیں کہتے ان معکم ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اے؟ ہم نے تو کلمہ ہی پڑھا زبان سے لا الا اللہ محمد رسول پڑھ لینے سے کون سا بندہ مسلمان ہو جاتا ہے ہم نے تو مانے نہیں ہے انہیں نہ ہم نے توحید کا کرار کیا ہے نہ ہم نے نبوت کا قرار کیا ہے نہ ہم نے ختم نبوت کو مانا ہے اور اگلی بات کیا کرتے اپنے شیطانوں کو کہتے نحن مست ہم تو ویسے ہی ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے عیسائی مبارکہ میں سام بار کرنے واضح کر دیا کہ منافق جو ہوتا ہے نا ہمیشہ منافق زمانہ ساز ہوتا ہے کیا ہوتا ہے زمانہ ساز ہوتا ہے جدھر زمانہ جا رہا ادھر ہی چلے گا جو کوئی زمانہ کر رہا ہو وہی وہ کرنے لگے گا لیکن یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے <تصفح> مومنین میں اس دنیا کے اندر مومنین میں سب سے اعلیٰ درجے کے جو مومنین ہیں وہ رب تبارک و تعالی کے انبیاء کرام علیہ مسلم آپ ان کا طریقہ مبارکہ دیکھ لیں ان کی زندگی مبارکہ کو دیکھ لیں ہمیشہ وہ مخالف سمت کو ہی چلیں ایک ہوتا ہے ابن الوقت ایک ہوتا ہے ابو الوقت ابن الوقت کہتے ہیں کہ جیسے وقت چل رہا ہو ویسے چلے ابو الوقت وہ ہوتا ہے کہ وقت کو اپنے تابے کر لے زمانہ ساز ہوتا ہے ایک جیسے زمانہ چل رہا ہے ویسے چلنا شروع کر دے ایک وہ تھا جو ابو البقت ہو زمانے کو اپنے مطابق ڈھالے زمانے کو اپنے تابے کرے رب تبارک کرا, و بتایا کہ انبیاء کرام علیہ مساط السلام جو ہیں ان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ زمانے کی اصلاح کریں یہ بنی اسرائیل کے جو مولوی, مولوی تھے نا ان کا حال تھا کریمہ کا ایسا تو سامنے بیان فرمایا سیاسی تشریف میں یہ حدیث موجود ہے اکر سامنے بنایا کہ ان کے مولوی جو تھے وہ لوگوں کو روکتے تھے یہ غلط کام ہے یہ نہ کرو یہ غلط کام ہے یہ نہ کرو تو کہتے ہیں جب ایک دو دن میں دیکھتے وہ نہیں روک رہے تو پھر خود ہی شروع کر دیتے تھے پھر خود ہی شروع کر دیتے تھے یعنی کے پہلے کوشش کرتے تھے کہ زمانہ ہمارے پیچھے چلے لیکن جب دیکھتے کہ زمانہ تو اپنی جگہ کھڑا ہے لوگ جو ہیں وہ اپنی حرکوں سے باز نہیں آ رہے تو پھر وہ خود ہی کو شروع کر دیتے تھے اکل سامنے فرمایا کہ پھر وہ لوگ جو ہیں کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دیتے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنا شروع کر دیتے میرے اکل سام تبارک وطال نے ان دونوں کے دل ایک جیسے کر دیے ان کے مولوں کے دل اور ان کے عوام کے دل سب کے ایک جیسے کر دیا تبارک وطالع نے کہ نہ انہیں گناہ گنا نظر آتا تھا نہ انہیں گناہ گنا نظر آتا تھا تو بندہ مومن جو ہے نا وہ ہمیشہ سے یہ ذہن میں رہے وہ امبیا کرام علیہ مشاد کا غلام بن کے رہتا ہے وہ حالات کے ساتھ نہیں چلتا جیسے کئی سارے لوگ کئی سارے جملے بولتے ہیں جیسا دیس ویسا بھیس نہیں نہیں جیسا دیش ویسا بھیس نہیں اگر کافروں کے ملک میں اگر آپ کو جانا پڑ بھی گیا مجبوری بن گئی ہے تو وہاں بھی آپ حلیہ وہی لے کے جائیں جو امام الانبیاء علیہ السلام نے آپ کو دیا ہے ہمارے کئی بزرگ گئے ہیں وہاں وہاں رہے ہیں پرانے پرانے وقتوں میں ہمارے ایک استاد تھے وہ امریکہ گئے وہ کہتے ہیں میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا وہاں ایک مزار شیف ترکی کے بزرگ تھے ترکی کے بزرگ تھے ان کا مزار تھا وہاں کہتے ہیں جتنے بھی تھے سارے انگریز تھے کلمہ پڑا ہوا تھا مسلمان تھے کہتے وہ لوگوں کی خدمت کرتے توازو کرتے ان کی جو بھی بندہ جاتا وہاں انہیں کہاوہ پیش کرتے اور بسکٹ کھلاتے کہتے ہیں میں نے ان سے انگریزی میں پوچھا میں نے کہا یہ کیسے آپ نے اسلام قبول کیا انہوں نے کہا یہ بابے کی وجہ سے قبول کیا مبارد مبارد مبارد میں نے کہا ان کی زبان کیا تھی اور آپ کی کیا تھی انہوں نے کہا وہ تو ترکی زبان بولتے تھے تو آپ ہم تو انگریزی بولتے تھے انہوں نے پھر آپ کو کیا سمجھایا انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے کبھی کچھ نہیں کہا بابے نے کل کلمہ پڑھ کے لگے پھرتے تو کس نے آنا تھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کی طرف کس نے راغب ہونا تھا تو بھائی نہیں وقت وہ ہوتے ہیں جو وقت کے بیٹے بن جائیں کہ جیسا وقت چل رہا ہے ویسے چلو تم نہ ایسا نہیں ہے کہتے دنیا بھی ساتھ رکھنی پڑتی ہے دنیا ساتھ رکھو بھائی اس نے منع کیا آپ کو لیکن دنیا کی اتباہ نہ کرو دنیا کو رکھنا ہے اسے غلام بنا کے رکھو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا یہ ہاتھ میں ہو تو ٹھیک ہے ہاتھ میں ہو تو ٹھیک ہے دل میں ہو تو بری ہے نہیں تو بات ہے ہمارے جو اولیاء اللہ نہ وہ دنیا رکھتے بھی ہیں تو ہاتھ میں رکھتے ہیں دل میں نہیں آنند دیتے سوفیا جو ہے نا آپ کئی صوفی بزرگ کو دیکھیں اس کی یہاں پہ جیب نہیں ہوگی دل والی جگہ پہ یہاں پہ جیب نہیں ہوگی وہ سے محبت اندر داخل ہو جاتی ہے یہ نہ ہو کہ ٹوپی فین کے اندر داخل ہو جائے دل میں نہیں ہوتا ایسا ہاں تو اس لیے بندہ جو ہے نا وہ رہے دنیا میں لیکن ایسے رہے جیسے مرغابی رہتی ہے پانی میں جی پر جھڑتی ہے باہر آ جاتی ہے کوئی چیز اسے متاثر نہیں کرتی بتخ رہتی ہے پانی میں پر جھاڑتی ہے باہر آ جاتی ہے کوئی چیز متاثر نہیں کرتی ہے اسے تو منافق جو ہوتے ہیں نا ہمیشہ یہ ذہن میں زمانے کے پیچھے چلنے والا ہوتا ہے آج دیکھ لیں آپ انہیں کیا کے دیکھیں بھی یار سود کو چھوڑ دو وہ کہتے ہیں بھی بتائیں سود چھوڑ دو پھر ملک کیسے چلے گا یعنی رب تبارک و تعالیٰ سے لڑائی کر کے چلو تو چلتا تمہارا ملک رب تبارک و تعالیٰ کی فرما تمہارا ملک نہیں چلتا منافق ہوتا ہے یہ کون ہوتا ہے یہ منافق ہوتا ہے اور وہ منافق کیا کرتے تھے آکر صحاب کے پاس آتے کہتے جی الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں جیسے وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے کیا کہتے ہم آپ کے ساتھ ہم نے ہم تو مذاکر رہتے ان کے ساتھ ہاں جی آج ہمارے ہاں بھی جیسا اتنا لبرل سیکولر طبقہ جو موجود ہے وہ اہل اسلام کے پاس آتے تھے کہ ہم الحمد للہ رسول ہے اور جیسے ہی اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں, باہر جاتے ہیں، وہاں جا کے کیا کہتے ہیں کیا رپورٹیں کیا اطلاع دیتے ہیں, کیا دیتے ہیں انہیں؟ وہ ہر ایک کے سامنے مبارک سے یہ بھی واضح ہو کہ شیطان جو ہے نا صرف جنوں میں نہیں ہوتے انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور رب تبارک و نے محبوب علیہ صد اسلام کے صحابہ کے ساتھ مذاق اڑانے والے کے وڈیروں کو ان کے سرداروں کو شیطان کہا ہے فرمایا شیتان کا جو محبوب ان کے, کے ساتھ مذاق اڑاتے, اڑاتے ہیں مزاق بناتے پھرتے ہیں محبوب کے کا. اچھا جی دیکھیں. نے تو مذاق اڑا لیا محبوب علیہ السلام کے سیاح کا ان کے ساتھ مذاق کر لیا اب ربتبارک و تعالیٰ نے انہیں سزا کیا دی اللہ اکبر یہ دیکھے جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دو سزائیں ایک سزا ہے اور اس کی آگے صورت بیان کی رب تعالیٰ نے رب نے سزا دی کیسے میں اللہ یستہذیو بہم فما انہوں نے مزاق کیا ہے میرے محبوب کے صحابہ کا رب فرماتا ہے میں انہیں ان کے مزاق کی سزا دے رہا ہوں میں کو ان کے مزاق کی سزا دے رہا ہوں اسے ثابت کیا ہوتا ہے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی عزت و ناموس پہ حملہ ہو ان, سے ان کا بدلہ لینا محبوب السلام کے صحابہ کی عزت و ناموس کا بدلہ لینا یہ رب تبارک وطالعہ کی سنت ہے ہاں یہ رب کی سنت ہے اور رب تبارک وطالعہ نے محبوب کے صحابہ کے دشمنوں کو شیطان کہا ہے شیطان کیا کہا ہے شیطان, شیطان ایسے ثابت ہوا کہ جب محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے دشمن جو ہیں صحابہ کا مذاق اڑانے والے وہ شیطان ہیں تو رسول اللہ علیہ السلام کا مذاق اڑانے والے کون ہیں وہ بھی شیطان ہیں وہ کون ہیں بڑے شیطان ہیں تو اس سے کیا ثابت ہوا بھائی ابھی تو ہم نے سورہ بکرا کی تیروی چودویں یاد پڑھی ہے ابھی سے رب تبارک بارک وطالعہ نے انہیں شیطان فرما دیا ہے ایسے ثابت ہوا کہ جو دین کے دشمن ہیں محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے دشمن ہیں آکر علیہ السلام کے دشمن ہیں ایسے لوگوں کے لیے ان کی شان کے مطابق کو لفظ بولنا یہ گالی نہیں ہے یہ حقیقت کا بیان ہے یہ کیا ہے حقیقت کا بیان ہے رب تبارک و تعالیٰ انہیں شیطان فرما رہا ہے آگے دیکھیں جی رقط بارک وطالعہ نے فرمایا سزا کیا جی ان کی سزا کی صورت کیا ہے فِي <يَامَحُن> <تصفيق> رب تبارک وطال نے فرمایا کہ اور رب تبارک وطالع انہیں ڈھیل دے رہا ہے تاکہ اپنی سر کشی میں بھٹکتے رہیں ایسے سر مارتے رہیں یہ وہ ڈھیل کی صورت کیا بنی دی رب تبارک بتا نے انہیں مال خوب عطا فرمایا مال بہت زیادہ عطا فرمایا تو یہ کئی دوست پریشان ہو جاتے ہیں دیکھیں جی فلانا ایران گیا تو اتنا پیسہ اس کے پاس آ گیا ہے فلانا فلانی جگہ گیا تو اتنا پیسہ آ گیا ہے خدا کے بندو پیسے کا آنا جو ہے نا یہ ہر بار رحمت نہیں ہوتی ہاں محبوب علیہ السلام کے صحابہ جو ہے نا حضرت حضرت اللہ عنہ ریشم کا رومال بڑا قیمتی رومال تھا آپ کے پاس آپ اس کے ساتھ نا آپ نے ناک صاف کیا تو رونے لگے انہوں نے کہا رسول اللہ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تھی آج اتنے قیمتی رومال سے میں ناک صاف کر رہا ہوں پتہ نہیں رب ربطارہ نے میرے ساتھ کیا خفی تدبیر فرمائی ہے رونے لگے کتنی مال پر رونے لگے تو یہ مال کا ملنا جو ہے نا بھائی آزمائش بھی ہوتی ہے مال کا ملنا جو ہے نا ہر وقت بندہ یہ کھانس کے تھوڑا سا کہے جی بڑا رب کا فضل ہے جتنا جی مال دیا اس نے یا رب کا فضل ہے تیرا ماتھا بھی جھکتا ہے رب کی بار میں اپنے ایمان کو بھی تازہ کرنے جاتا ہے جو رب کی بارگاہ میں نہیں وہ تو نہیں جاتا تو پھر تیرے پاس جو مال ہے رب کا فضل کیسے ہو گیا یہ بھی تو بتا رب تبارک نے تجھے مال دے کر تجھے ڈھیل دی ہے اتنی کہ اپنی بارگاہ سے دور کر دیا ہے تو یہ مال تیرے لیے رحمت نہیں ہے غور کر کسی بندے کے پاس مال آیا اور جناب وہ بے دینی ہو گیا دین کے احکامات اس کے نزدیک ہلکے لگنے لگے وہ پھر جناب بڑی سوسائٹی میں جا کے اس نے گھر بنا لیا وہ کے پاس بیٹھنے اسے اچھا نہیں لگا پھر اپنی شادی بیاہ میں جو گاڑیوں پہ آتے ہیں بنگلے والے ہیں، ہی ہماری شادی میں رشتدار دار سگا بھی غریب ہے اسے بلانا گوارہ نہیں کرتے تو بتائیں اچھا وہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی کر رہے ہیں گستاخی مذاق اڑا رہے ہیں محبوب السلام کے صحابہ کا رب فرماتا ہے میں انہیں مال دے کے ذلیل کر رہا ہوں <laughs> ماتے میں نے مال دے ذلیل کر رہا مطلب کیا ہے بھائی آج جتنے بھی لبرل سیکولر ہیں آپ انہیں دیکھیں گے وہ یہاں پھٹنے والے ہو گئے ہیں ہے یا نہیں اتنا کھایا کہ کتے رکھے کتے چالیس چالیس ہزار روپے کھا جاتے ہیں ان کا ہاں تو یہ حال ہو گیا طرف بھائی تو محترم بھائی ذرا غور کریں کہ رب تمارک مطالعہ محبوب علیہ شاید السام کے صحابہ کے دشمنوں کو مال دے کر سزا دے رہا ہے کیوں نہ مال دے رہا رب تبارک و تعالیٰ تاکہ یہ کھاتے رہیں اسی طرح پھٹتے رہیں انہیں تو ایسے ہی مرے اور قیامت مت والدین اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سخت سے سخت سزا ہو آج ہمارے مسلمان جو ہے ایسا کم کمپنی کے شکار ہو گئے دیکھیں جی وہ انگریز جو ہیں وہ تو کلمہ بھی نہیں پڑتے ہے ان کے پاس اتنا اتنی ٹیکنالوجی اتنا فلانا اتنا ڈمکانا یار دیکھتے نہیں ہو تم امام سیوتی روایت نکل کی ہے کہ اللہ تبارک محبوب علیہ کے, کے غلاموں کو زیادہ اس لیے دیا تھا تاکہ انہیں اچھی طرح پالو میں آج تم اس طرح کرو اپنی جگہ پر ایک ایک کافر کو پکڑو اسے جنم پھینک دو تم جن چلے جاؤ یہ تو فدیوں کے پالے جا رہے ہیں تمہارے لیے فدی نہیں پالتے جنم پالتے ہیں موٹا تبا کرتے نا تو رب تمہارے موٹا کیا جا رہا ہے, ان کو اس لیے پالا جا رہا ہے تاکہ محبوب علیہ السلام کے غلاموں کا بن بتائیں بھائی تو یہ مرے جا رہے ہیں بےچارے ان کو کون سمجھایا خدا کے بندو یہ نہیں دیکھنا تم نے کریم اکلامات دنیا کا معاملہ ہو تو تم نے ہمیشہ نیچے والے کو دیکھنا ہے دین کا معاملہ ہو تو اوپر والے کو دیکھنا ہے <سؤال> دین کے معاملہ تو یہ دیکھیں یار فلانا بندہ تو دین پڑھ رہا ہے میں نہیں پڑھ رہا مجھے بھی چاہیے پڑھوں فلانا <سؤال> بندہ روزانہ پڑھتا ہے میں نہیں پڑھ رہا مجھے بھی چاہیے میں بھی پڑھوں <سؤال> <دین> کے معاملے میں <سؤال> اوپر والے کو دیکھنا اور دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھنا ہے اگر <سؤال> آپ کے پاس گاڑی ہے مہران کار ہے تو آپ موٹر سائیکل والے کو دیکھیں نہ والے کو کروڑے <سؤال> والے کو دیکھیں گے ایسے بھریں گے پھر ہے یا نہیں ایسا کے پاس موٹر سائیکل ہے تو اسے دیکھیں جس کے پاس سائیکل ہے آپ کے پاس سائیکل ہے تو ان سے جس کے پاس سائیکل نہیں ہے اور آپ کے پاس سائیکل نہیں تو ان سے جس کی ٹانگ ہی نہیں ہے کہ نہیں سمجھ آیا تو بندہ دین کے معاملے میں اوپر دیکھے تاکہ اس کی مزید رقبت بڑھے اس کی نیکیوں کرنے میں اور ہمارے ہاں کیا ہے ہمارے ہاں تو کہوت مشہور ہے کہتے ہیں اگر آپ کے شریف کا منہ جو ہے نا وہ سرخ ہے نا کھا کھا کے ٹماٹر گوشت کھا کے سرخ ہو گیا ہے تو آپ اپنا منہ جو ہے پیٹ پیٹ کے سرخ کر لو بتائیں بھائی کیا تعلیم دی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں کیا سکھایا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو اس کا سرخ ہے تو آپ نے ہی کرنا ہے سال میں بیٹھی ہوئی سترہ ہزار کا سوڑ لیا تو میرا بھی ستر کا جانا چاہیے بھائی. اس نے اتنے پیسے خرچ کیے تو میں نے بھی اتنے خرچ کرنے یہ کہاں لکھا ہے بھائی یہ ایسی ریس پڑ گئی ہے ان کو نوزالے اللہ, اللہ تبارک بتا رہا یہ فرمایا بس ہاں آگے دیکھے جی رب تبارک بتا رہا نے ارشا فرمایا کے ایک سودا ان منافقوں نے کیا ہے ایک سودا محبوب کے صحابہ نے کیا ہے محبوب علیہ کیا کیا؟ السلام <الْجَنَّة> کے اللہ تبارک وطالع نے محبوب کے صحابہ کے ساتھ سودا کیا ہے ان کی جانیں بھی لی ہیں ان کا مال بھی لیا ہے بدلے میں کیا دیا ہے بے ان لہم <الْجَنَّة> ان کے لیے جنت ہے سباللہ سباللہ کرتے ربت مطلب رب جہاد میں مال دیتے ہیں تو یہ آئے مبارکہ جو انہیں کر رہی ہے اس آئے مبارکہ میں رب تبارک وطال نے سودے کا ذکر کیا انہوں رب سے سودا کیا ہے ان منافقوں نے بھی سودا کیا جی انہوں نے کیا سعودہ کیا؟ اور مومنوں کو کیا نفا ہوا انہیں کیا گاٹا ہوا رب تعالیٰ نے, ارشاد ما ان منافق نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے رب کے قرآن کے نور کے بدلے میں انہوں نے دنیا کی ظلمت خرید لی ہے واہ کے بدلے میں انہوں نے کفر خرید لیا ہے بتائیں اور رب تعالیٰ نے فرمایا کیا انہوں نے نفع ہو گیا نا, نا, نا, نا نفا نہیں ہوا خلا کے کینال فرما رہا ہے فمار بےحت تجارت ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا وہ نفع دیتی کیسے ان کی تجارت کی بنیادی ٹھگی پر تھی ان کی تجارت کی بنیادی محبوب علیہ کے صحابہ کے ساتھ دھوکے پر تھی ان کی تجارت کی بنیادی محبوب علیہ صحیح کے سامنے جھوٹ بولنے پر تھی ان نفع کیسے ہو سکتا تھا جنہوں نے ہدایت کو تر کر دیا اور گمراہی کو خرید لیا وہ کیسے جناب وہ نفع پا سکتے کبھی نفع نہیں پا سکتے اور اب تبارک وطال نے واضح فرما دیا محتین اور یہ ہدایت پانے والے بھی نہیں ہیں یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں یا آپ دیکھیں گے جتنے بھی لوگ بابو علیہ السلام کے صحابہ استاق ہوتے ہیں ان میں ایک اکا دکا جناب سیدھا ہو جائے تو ہو جائے پر اکثریت ان کی بے دینوں کی رہتی ہے وہ ایمان ایمان نہیں لاتے ہدایت نہیں پاتے وہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا تھا